أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن <تصفيق> محفوظہ والنهار صبل قمر کلفی فلکی یس بہ جال کلبسر فطنا وینجن صدق اللہ اور ہم نے زمین کے اوپر بڑے بڑے پہاڑ رکھ دیے تاکہ لوگوں کو لے کے یہ ہلنے نہ لگے اور ہم نے اس زمین میں یعنی ان پہاڑوں کے ذریعے سے راستے بنا دیے تاکہ لوگ راستہ حاصل کریں وجہ سما سقف و اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا لیکن لوگ ہماری نشانیوں سے اعراض کرتے ہیں وہ اللہ وہ ہے جس نے رات کو دن کو سورج کو چاند کو پیدا کیا یہ سارے کے سارے اپنے راستوں میں چلتے رہتے ہیں اور ہم نے کوئی انسان بھی آپ سے پہلے دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا افہم متا الخالدون کیا آپ دنیا سے چلے جائیں گے اور یہ ہمیشہ رہیں گے ہر جی نے موت کا ذکا چکھنا ہے اور ہم تم کو آزمائیں گے مصیبت اور خیر دونوں ذریعے سے اور ہماری طرف ہی تم سب کو لبا جائے گا کل کے سبق میں بات ہو رہی تھی کہ ہر چیز کی حیات کا تعلق پانی کے ساتھ ہے لوگ پھر بھی نہیں سمجھتے اللہ کا فضل ہوتا ہے پانی اللہ کی خاص نعمت اور خاص رحمت ہے وہی یونزل الغی سمبادمہ قن تو قرآن نے اس کو خاص رحمت کہا ہے اور بارش جب نہ ہو تو کون برسا سکتا ہے اللہ ہی کے قبضے میں ہے اور اس کے ساتھ ساری چیزوں کو حیات ہے آج کے سبب کی بات یہ ہے فرمایا وجا اللہ فلرز رواسی ان تمید بہم کہ ہم نے زمین پر بڑے بڑے پہاڑ رکھ دیے اس لیے رکھے تاکہ چونکہ زمین پانی کے اوپر ہے اور پانی لمبی تفسیر ہے جو بار میں پارہ کے شروع میں گزر چکی ہے مچھلی پر پڑی پر وغیرہ تو یہ پانی پر ہے زمین اور زمین ہلنے نہ لگے اس لیے اس کے اوپر بڑے بڑے بوجل پہاڑ رکھ دیے سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تو قادر ہے اللہ بغیر پہاڑ رکھے بھی زمین کو مستقل طور پر پکا رکھ سکتا ہے وہ نہیں ہلے گی اللہ کے عمر سے ہوتا ہے پہاڑ کی موتاجی کیا ہے کہ اللہ پہاڑوں کو رکھیں گے کیلیں گھاڑیں گے تو پھر زمین پکی رہے گی تو اللہ کا تو اللہ قادر ہے اللہ حکم دے دے کہ بغیر پہاڑ رکھے ویسے ہی وہ زمین پکی کھڑی رہے اور نہ ہلے ایک سوال ہے اس کا جواب قرآن مجید نے اگلے جملے میں دیا وجاء اللہ فیح فجاجن ان پہاڑوں کے رکھنے کی وجہ سے تمہیں راستے سکھانا مقصد ہے پہاڑوں کے نشیب و فراز مختلف طرح ہوتا ہے ان کی حیت بلندی چوڑائی وغیرہ ان پر درخت یا خشکی یہ الگ الگ ہوتے ہیں ہر پہاڑ دوسرے پہاڑ سے ممتاز ہوتا ہے لہذا ان پہاڑوں کی علامات کے ذریعے سے تم دوسرے علاقے میں جا سکتے ہو یہ تمہارے راستے کے لیے رہبر اور رہنما ہوتے ہیں اور جن علاقوں میں پہاڑ نہیں ہوتے یا رتیلے علاقے ہوتے ہیں ہوائیں چلتی ہیں تو ایک جگہ پہاڑی بن جاتی ہے اور پھر ہوائیں آتی ہیں تو وہ پہاڑی ختم ہو کے دوسری جگہ پہاڑی بن جاتی ہے تو وہاں لوگ راستے گم ہو جاتے ہیں یہ جو پہاڑ ہیں یہ راستہ بتاتے ہیں علامات ہوتی ہیں کہ فلانا پہاڑ ہے یہ ادھر جا کے ختم ہوتا ہے اور پہاڑوں کا جو سلسلہ ہے وہ اس طرح ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ پہاڑوں نے ایک بند باندھ دیا ہے کہ دوسری طرف آپ نہیں جا سکتے بلکہ پہاڑ ٹیڑھے ٹیڑھے طریقے سے یہ دور جا رہے ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ راستے بنائے جاتے ہیں جو یہ روڈ بنائے گئے ہیں یا فلاں کیا گیا ہے وہ اسی اللہ تعالیٰ کے طرف سے جو نظام ہے اسی کے مطابق یہ روڈ بھی بنائے جاتے ہیں وجا اللہ تمید وجا النافی ہا فجا جن سب ہم نے ان زمینوں کے اوپر پہاڑ رکھے اس کے ذریعے سے رہنمائی ہوتی ہے راستہ ملتا ہے محفوظ اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا ابھی تک گرا نہیں ہے پھٹا نہیں, نہیں, نہیں, نہیں ہے رنگ روحن کی ضرورت نہیں ہے اس کے اوپر جو بلف لگائے ہیں ابھی تک فیوز نہیں ہوئے ہیں یہ اللہ کا نظام ہے کہ وہ محفوظ چھت ہے اس کو کوئی گرانا چاہے توڑنا چاہے تو نہیں کر سکتا اور اس کو رنگ وغن کی بھی ضرورت نہیں وہ ہمیشہ ہی ہمیشہ خوبصورت ہے اس پر جو بلف لگا دیئے وہ بھی نفیوز ہونے والے ہیں فرمایا یہ ہماری قدرت کی نشانی ہے زمین یہ پہاڑ یہ آسمان وہ ہم انتہا مور اور لوگ ہمارے نشانیوں سے اعراض کرتے ہیں اس سے تو انہیں اللہ کو سمجھنا چاہیے تھا اور وہ اعراض کر رہے ہیں یعنی اللہ کو سمجھ نہیں رہے وہ ولجی خلق اللہ و نہارا و کل فی القمرہ کلفی فل وہ ہے جس نے پیدا کیا رات کو اور دن کو اور سورج کو اور چاند کو یہ سارے کے سارے اپنے اپنے راستے کے اوپر چل پھر رہے ہیں کوئی دنیا کا بادشاہ ان کو نہیں چلا رہا اللہ رب العزت کے عمر سے ان کو ہر روز کا ایک ٹیم دیا گیا ہے اس ٹیم کے اوپر یہ ہر روز रास्ते اس راستے کے اوپر چلتے ہیں قرآن مجید نے دوسرے مقام आखिरी فرمایا آخری پارے میں وسما ذات المروج والیوم المحود سما ذات البروج ذات البروج بروج کی ایک تفسیر یہ ہے کہ آسمان پہ راستے ہیں اور ہر روز سورج اور چاند یا یہ ستارے جدیں اپنے اپنے راستے کے اوپر چل رہے ہیں اپنا کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہ اپنی جو ذمہ داری ہے نبھا رہے قرآن مجید نے سورج یاسین میں فرمین و القمر قدرنا ہوں منازلہ قدیم لشم سگیلا کل قمر ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کی راستے مقرر کیے ایسا نہیں ہوتا کہ چاند سورت کے لیے رکاوٹ بن جائے سورج چاند کے لیے رکاوٹ بن جائے ایک دوسرے کے آگے آ کے وہ رکاوٹ نہیں بنتے نہ ہو مناظر حتٰ اور دودل بغیلا کل کمر سورج ایسا نہیں کہ چاند کے سسٹم کو روک دے چاند ایسا نہیں کہ سورج کے سسٹم کو روک دے اسی ایک افق کے اوپر یہ سفر کر رہے ہیں راستے ان کے اپنے اپنے ہیں کبھی ہی چاند گرن سورج گرن ہوتا ہے اللہ اس سے اپنی قدرت دکھاتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ یہ چاند اور سورج بے نور ہو جائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج اور چاند گرن دونوں ہوئے ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے اور یہ اللہ اپنی قدرت بتانا چاہتا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا یہ اتنی تیز روشنی دینے والے جو چراغ ہیں یہ بھی بے نور ہو جائیں گے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے اپنے اپنے کام پر ہیں ایسا کریمہ کا شاہ نظور لکھا ہے کہ مشرقین مکہ آپس میں باتیں کرتے تھے کہ کوئی بات نہیں ہے پریشانی کی بات نہیں ہے باعت یہ باعت نبی باعت پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو درست تدریس دعوت توحید رسالت کی دیتے رہتے ہیں اولاد ان کی فوت ہو رہی ہے اس میں ابراہیم بھی دوسرے بھی یہ جو فوت ہو گئے تھے بچے نرینہ اولاد ان کی فوت ہو رہی ہے اور یہ جو اس کی دھوم دھام ہے نا دعوت و تبلیغ توحید اور یہ بیان واض نصیحت یہ اس کی زندگی تک, زندگی تک ہے زندگی اس کی زندگی کے بعد نظام ختم ہو, ختم ہو جائے گا وارث اولاد ہوتی ہے وہ نرینا اولاد ہو مر رہی ہے اور اس کی زندگی تک صبر کرو اس کی دھوم دھام اس پیغمبر کی ختم ہو جائے گی یہ واض نصیحت ختم ہو جائے گا یہ نظام سارا ختم ہو جائے گا یہ وہ باتیں کرتے تھے اس پر یہ ہوئی اور میں عماج اللہ علیہ ہم نے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا آپ سے پہلے بھی جو ہمیشہ رہا ہو کہ آپ دنیا سے چلے جائیں اور یہ مشرقین مکہ زندہ رہیں گے بات یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مزیرا. کہ جو منشور ہے وہ آپ کی سارے ماننے والے آپ کے اہل و ویال ہیں نبی جو ہے ان اولا من سورہ احزاب کے پہلے رقب میں قرآن مجید نے فرمایا کرا رضی اللہ ان کی کراط میں اس لفظ کا اضافہ ہے ان اولا من انفسهم کہ یہ نبی سب سے زیادہ تمہارے نزدیک محبوب ہونا چاہیے تبھی تمہارا ایمان مازم کامل مازم ہے مازم اور یہ تمہارے والد کے درجے میں ہے اور اس کی بیگ مازم مازم میں ازواج بتات یہ تمہاری مائیں ہیں تو تمام امتی جو نبی کی بات کو ماننے والے ہیں اور اس کو لے کر آگے چلنے والے ہیں سارے آپ کے اولاد میں سے ہیں آپ اپنے امتیوں کے روحانی والد ہیں اور یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام یہ دعوت و توحید یہ آخرت کی فکر یہ آپ کی زندگی کے ساتھ متعلق ہے اور پھر ختم ہو جائے گا یہ ان کی غلط فہمی ہے علماء تفسیر نے اس عت کریمہ کے تحت بہت باریکی, باریکی, باریکی کے ساتھ, ساتھ مسئلہ ختم نبوت کو بھی ثابت کیا ہے کہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذہنی طور پر دنیا سے سفر کر گئے لیکن آپ جو نظام لے کے آئے جو منشور لے کے آئے جو دعوت لے کے آئے جو, لے کے آئے جو پیغام لے کے آئے وہ اسی طرح زندہ و جاوید ہے اور اسی طرح زندہ و جاوید رہے گا یہ آپ کے ختم نبوت ہونے کی دلیل ہے نفس موت باقی اللہ کا اصول یہ ہے جو بھی دنیا میں آیا ہے اس نے سے رخصت ہونا ہے اور بعد والوں کے بعد والوں کے جو صلاحیتیں ہیں وہ اجاگر ہی تب ہوتی ہیں جب اوپر والا دنیا سے رخصت ہوتا ہے معلوم نہیں یہ بات کے ساتھ تک آپ کو سمجھ میں آئی ہے بیٹے کی صلاحیت اس وقت تک سامنے نہیں آ سکتی جب تک والد زندہ ہے والد کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بیٹے کی صلاحیت سامنے آئے گی یہی نظام ہے ابو بکر گئے عمر آئے عمر کی صلاحیت سامنے بن سامنے آئی اور اپنے تو اپنے رہ گئے جو نہ ماننے والے تھے وہ بھی حریت کا لقب دے گئے خلیفہ بنایا لوگوں نے اعتراض کیا کہ ان کی مزاج بڑا سخت ہے اور خلافت تو بڑی مشکل چیز ہے تو عرت ابکر نے فرمایا کہ جب بوجھ آئے گا ٹھیک ہو جائے گا یہ اس کی سختی اس وقت تک نا جب بوجھ ہمارے اوپر تھا تو یہ سختی کرتے تھے جب اس کے اوپر خود بوجھ آئے گا یہ صحیح ہو جائیں گے تو ابو بکر کی دنیا سے جانے کے بعد حضرت عمر کی صلاحیتیں سامنے آئیں اور کہاں کہاں تک اسلام کا پیغام پہنچا اور جو بھی بڑا دنیا سے جاتا ہے تو چھوٹی کی صلاحیت سامنے آتی ہے موت اس لحاظ سے بھی نعمت ہے اور دوسرے لحاظ سے موت موت دو پیغام لے کے آتی ہے دوستو ایک تو مصیبت ہے یعنی موت مصیبت تو ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ موت کی مشکلوں سے بچا لیکن بہت راحت بھی ہے حدیث میں آتا ہے الموت تو تو موت مومن کا تو ہے اس لحاظ سے تو اس مومن کو پریشانی ہے مر رہا ہوں احساب ہوگا بچے چھوڑ کے جا رہا ہوں بیوی کا کون خیال کرے گا فلاں یہ انسانی لحاظ سے یہ پریشانیاں سامنے آتی ہیں لیکن موت تحفہ بھی ہے کہ اس کو ایک مرنے کے ساتھ جو خوشی رسیب ہو رہی ہے وہ اللہ پاک کی رضا اللہ پاک کا دیدار لیکن یہ تو اس وقت ہے نا جب موت کی تیاری میں انسان ہو تو موت راحت ہے موت ایک حد فاصل ہے جو مومن کو اپنے رب سے ملاقات کا ذریعہ بنتی ہے تو اس لحاظ سے تو پریشانی ہے کہ موت آ رہی ہے معلوم حساب کیسے ہوگا بچوں کا کیا ہوگا لیکن اس لحاظ سے موت توحفہ ہے اور راحت ہے کہ مرنے کے بعد دیدار نصیب ہوگا جس کو بغیر دیکھے سجدے کرتے تھے اور ایک عظیم انسان تھے جن کو اللہ نے ہم تم کو ہر طرح آزماتے ہیں کبھی خیر دے کر کبھی شر دے کر اور ہماری طرف ہی تم سب کو لوٹ کرانا ہے پھر حساب و کتاب ہوگا اللہ سمجھ نصیب